یرید اللہ اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے لیبینا لکم اللہ تعالی تمہیں بیان کرنے کا ارادہ فرماتا ہے وَيَهْدِيَكُمْ اور تمہیں ہدایت دیتا ہے سُنَنَا الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ تمہیں وہ راستے بتاتا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کے تھے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول فرمائے گا واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے واللہ یرید ان يتوب علیکم اور اللہ تعالی تمہاری توبہ قبول فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلو میلن عظیما قرآن مجید فقان حمید نے اشارت فرمایا جو لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں شریعت سے دور کر دیں قرآن مجید فوقان حمید نے نکاح کو آسان کیا تمام مذاہب میں سب سے آسان نکاح کرنے کا طریقہ اسلام میں موجود ہے لیکن جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں وہ ناجائز رسومات کے ذریعے نکاح کو مشکل کرتے ہیں اور بے حیائی کو آسان کرتے ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں کے شرور سے محفوظ فرمائے یورید اللہ ان اللہ تعالیٰ تم پر آسانی فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے یہ نکاح کی اجازتیں اس لیے دی گئیں وہ خل قل انسان و انسان کو کمزور پیدا کیا گیا اس میں یہ معاملات ہیں بھوک لگی ہو تو اسے کھانا چاہیے جب پیاس لگی ہو تو پانی چاہیے تو اس کی ضروریات ہیں اگر ان کی ضروریات کو پورا نہ کیا جائے اور اس کے لیے جائز راستہ مہیا نہ کیا جائے تو شیطان اسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے یادی نہ آمن اے ایمان والوں لا کلو اموال بئی بالباطل ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ الا ان تکو نہ تجا و تن مگر آپس میں جو رضامندی سے بزنس کرتے ہو شریعت کے حدود میں اس میں کوئی حرج نہیں کہ جو بزنس کیا جاتا ہے تو ایک چیز سو روپے کی ہے وہ ایک سو دس روپے کی بیچی گئی تو دس روپے گویا کے دوسرے کے ہم نے حاصل کر لیے تو یہ بزنس کی صورت میں جائز طریقے سے شریعت کے حدود میں جائز ہے اولا تخ طلوع انف سکم اور خودکشی نہ کرو اپنی جان کو ہلاک نہ کرو حدیسی پاک میں فرمائے جو خودکشی کرے گا قیامت تک اسے عذاب دیا جائے گا اور قیامت کے وقت وہ جب اٹھے گا تو اس عالم میں ہوگا اگر چھری سے اس نے خودکشی کی ہے تو سب کے سامنے میدان قیامت میں اپنا آپ کو چھری مار رہا ہوگا تو خودکشی کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ اس کی جان چھوٹ جاتی ہے بلکہ خودکشی کر کے وہ پھنس جاتا ہے ان اللہ کا بکم بیکم بے شک اللہ تعالی تم پر رحم فرمانے والا ہے فعال کا اردو اور جو کوئی سرکشی اور ظلم کی صورت میں ایسا کرے اور گنا کرتے ہوئے خودکشی کر لے یعنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دے فصو پر پس ان قریب ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے وَكَانَ کان عَلَى اللہ یسی اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے جہنم میں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ان تجتنبو نبو کبا ماں تم ہو جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا اگر تم ان سے بچتے رہے تو کب پھر سہی تو جو سغیرہ گنا ہو جاتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالی صغیرہ گنا بھی معاف فرما دے گا وضو سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں فرمائے بسم اللہ شریف پڑھ کر کوئی وضو کرے تو پورے جسم سے صغیرہ گنا جھڑ جاتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ سے بچنا بھی لازم ہے اور صغیرہ سے بچنا بھی لازم ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے اور چھوٹے گناہ پر اصرار کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے وہ مُدْخَلًا كَرِيمًا مد اور ہم تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے وَلَا تَتَمَنَّو مَا فَضَّلُ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْد اللہ تعالی نے تم میں کسی کو دوسرے پر جو فضیلت دی ہے تم اس کی آرزو مت کرو اس کی تمنا مت کرو مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک نظام ہے اگر مردوں کو دیکھا جائے تو ہر مرد دوسرے مرد کے برابر نہیں نہ ہی ہے کسی کو مالداری میں فوقیت ہے کسی کو حسن میں ہے کسی کو طاقت میں ہے کسی کو علم میں ہے کسی کو مرتبہ مقام میں ہے کسی کو عہدے میں ہے تو حسد نہ کیا جائے کہ حسد کرنے والا اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے اسی طرح عورتوں اور مردوں کو دیکھا جائے تو بعض معاملات میں عورتوں کو فضیلت ہے اور بعض معاملات میں مردوں کو فضیلت ہے اور بعض معاملات میں مرد اور عورت برابر ہیں تو ماں عورت ہے اور باپ جو ہے وہ مرد ہے لیکن بتائیے ماں اور باپ میں سے فضیلت کس کو ہے ماں کو ہے کیا باپ جو مرد ہے وہ ماں کی فضیلت کو پہنچ سکتا ہے اسی طرح بیٹا اور بیٹی تو فضیلت کس کو زیادہ ہے بیٹی کو ہے تو جس معاملے میں اللہ نے جس کو فضیلت دی اس پر حسد نہ کیا جائے اور اس پر اعتراض نہ کیا جائے لصیبم مما مک تصب مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال سے جو انہوں نے کمایا اور اس نیکیوں سے جو انہوں نے کی و نسائی نصیبم مک اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ایک تصبنا جو عورتوں نے نیکیاں کی اس میں سے یعنی یہ نہیں کہ مرد اپنے آپ کو افضل سمجھے وہ سمجھے جنت میں چلا جاؤں گا عورت نیکی کرے گی تو ہو سکتا ہے وہ مرد سے آگے نکل جائے اللَّهَ مِن فضلِ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو ان اللہ کا نب کل شعی علیما بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے وَلِكُلٍ اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنا دیے مما ترکل والدانی ول اس مال کے وارث بنائے جو مال والدین چھوڑ کر مر جائیں اور رشتے دار چھوڑ کر مر جائیں وہ رسا کے حصے مقرر ہو چکے ودین اقدت ایمان اور وہ لوگ جن سے تم نے آپس میں معاہدہ کیا ہم ہم تو تم انہیں ان کا حصہ دو اس سے مراد مجہول النصب شخص ہے یعنی ایک ایسا شخص جو گم شدہ ہو اور وہ بھٹک رہا ہو کسی ایسے شہر میں جس, جس میں اسے پتہ نہ ہو کہ میرے ماں باپ کہاں ہے اسے اپنے بھائی بہنوں کا پتہ نہ ہو تو اسے کہتے مجہول النصب اگر اس کے پاس مال ہو تو سوال یہ ہے کہ اس کا مال کہاں جائے گا کیونکہ اسے تو پتہ نہیں میرے رشتہ دار کہاں ہیں تو شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ مال بیت المال میں جمع ہو جائے گا لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں مر جاؤں تو میرا مال فلاں کو ملے تو اس صورت میں وہ سارا مال فلاں کو مل جائے گا اسے عقد موالات کہتے ہیں اور اگر سامنے والا بھی مشغول نصب ہے تو یہ دونوں آپس میں اس طرح معاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی جرمانہ ہو جائے اور میرے پاس رقم نہ ہو تو تاوان تم ادا کرنا جرمانے کو تم ادا کرنا تم سے غلطی ہوئی اور تمہارے پاس رقم نہیں تو میں تمہارا جرمانہ بھر دوں گا میں مر جاؤں تو میری جائیداد کہ تم مالک ہو تم مر جاؤ تو میں مالک ہوں اسے کہتے ہیں عقد موالات یہ وہ شخص آپس میں کر سکتے ہیں جن کا نسب کا پتہ نہ ہو ماں باپ اور رشتہ داروں کا انہیں عطا پتہ نہ ہو فاتو نَصِيبَهُمْ نصیبہ تو انہیں ان کا حصہ دو ان اللہ كَانَ نا کل شہین شہیدہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے ہر چیز پر گواہ ہے اب سوال یہ ہے کہ گھر کا جو نظام ہے ایک ملک کا نظام بھی ہوتا ہے جس میں ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے اگر ایک بادشاہ نہ ہو ایک صدر نہ ہو ایک وزیر اعظم نہ ہو تو ملک خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا ہے فوج ہے تو ایک سپسالار ضروری ہے تو اب گھر کے اندر اگر دو حکومتیں ہوں مرد اپنی حکومت چلائے عورت اپنی حکومت چلائے تو گھر پھر سکون کا گہوارہ نہیں بنتا